سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب موتر پسینہ باعی سے نضول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے مجھ پر درو شریف پرو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد پیارے مدنی چینل کے ناظرین یقیناً آپ انتظار کر رہے ہوں گے اور کچھ اعلان میں جو کنفیوژن ہوئی تھی اسی کی کچھ وضاحت کرنے کے لیے تاخیر ہو گئی ہے الحمدللہ کچھ ہی دیر میں ہم آپ کو مفتی صاحب کی کال سنائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم ان سے جواب لیں گے اللہ کی رحمت سے تو آپ چینل پر ہی رہیے گا اور انشاءاللہ جو ہی مفتی صاحب سے رابطہ ہو جائے گا انشاءاللہ مفتی صاحب سے لائیو کال لے کر ہم اپنی کنفیوژن کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے اللہ کی رحمت سے آج ماہ رمضان کی بیسویں شب شروع ہو گئی ہے اور کل اکیسویں شب ہے اور کل تاک رات ہے تاک رات شب قدر کو تاک راتوں میں تلاش کرنے کا فرمایا گیا ہے یعنی ماہ رمضان کی آخری اشرے کی تاک راتیں یعنی اکیس تیئیس پچیس ستائیس اور انتیس یہ پانچ راتیں ہیں جن میں شب قدر تلاش کی جائے اگرچہ جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ شب قدر ستائیسویں شب ہے لیکن جس, جس ترکی خیمے میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے تیس پورے ماہ رمضان کے تقاف کی جو آپ کی جو روایت ملتی ہے اور آپ پہلے اشرے میں بھی آپ نے شب قدر کو تلاش کیا دوسرے اشرے میں تلاش کیا پھر فرمایا کہ آخری آخری اشرے کے متعلق پھر آپ کا ارشاد ملتا ہے اس روایت کے مطابق شب قدر اکیسویں شب تھی تو شب قدر یہ ایک کول کے مطابق موو ہوتی رہتی ہے کبھی کس رات کبھی کس رات کبھی کس رات اس لیے خاص متقفین کو اس بات کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ شب قدر کو پانا یہ سعادت مندوں کا کام ہے سعادت مندوں کا حصہ ہے جسے شب قدر جیسی عظیم اور مبارک رات نصیب ہو جاتی ہے تو اگر اب تک آپ نے ارتکاف کی نیت نہیں کی میں مشورہ دوں گا کہ اعتقاف کا ذہن بنائیے اعتقاف کی نیت کیجئے اور اتقاف کے لیے ہو سکے تو عالمی مدینہ کا فیضان مدینہ بھی ہے اس کے علاوہ اور بھی مختلف شہروں میں علاقوں میں ترکیب بنتی ہے اتقاف کی تو انشاءاللہ تعالی اتقاف کے حوالے سے آپ کو مدنی پھول پچھلے ایک دو دن سے ہم دیتے چلے جا رہے ہیں آپ اتخاط کی نیت کے لیے کل میں نے جو ای میل ایڈریس آپ کو دیا تھا مدنی ماہک مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی لگا دیں ایک بار پھر اس پر کافی میلز میں نے رسیو کی ہیں اگرچہ سلسلہ بھی چلانا ہے لیکن اگر میں ان میلز کرنے والوں میں جو بھی تھے بعض وہ میلز تھیں کہ جنہوں نے اپنا اظہار خیال تو کیا یہ میرا میل ایڈریس نہیں ہے جو آپ نے چینل پر لگایا ہوا ہے یہ تو ٹیلی فون کال ہیں اگر آپ فون کال کرنا چاہیں تو یہ ٹیلی فون کال نمبر ہیں اور ای میل جو صرف اس سلسلے کے لیے خاص ہے اور جب تک یہ سلسلہ ہے اس وقت تک یہ میل ایکٹیویٹ ہے اس کے علاوہ یہ میل ایکٹیویٹ نہیں ہے اور میرے علاوہ بھی یہ پاسوڈ اور اسلام بھائی کے پاس بھی موجود ہے تو سوچ سمجھ کر یہ کوئی ایسی بات نہ ہو جو کوئی اور پڑھ لے تو چند میلے تھیں ان میں بعض بڑے ضرد بھرے ان کے معاملات تھے لیکن میں نے کل آپ کو عرض کی تھی کہ براہ کرم صرف سلسلے سے متعلق اگر آپ میل کریں گے تو یہ ایک آسانی رہے گی نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو دیگر میلے وہ بھی نہیں پڑھی جا سکیں گی اور پھر وہ میلے مجھے فارورڈ ہوں گی جس کا تعلق اس سلسلے سے یعنی مدنی پھولوں کی مدنی مہک سے کہ آپ کی نظر میں اگر کوئی ایسے معاشرے کے ناسور ہیں یا کوئی ایسے پرابلمس ہیں تو آپ ڈسکس کریں اگرچہ آپ نے اس میلز میں پرسنل پرابلمز بھی آپ نے میل کیے ہیں اور آپ کی میلز پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ واقعی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گھر میں معاملات جو ہے نا وہ اتنے زیادہ درست نہیں ہیں میاں بیوی بی میں کوئی پراپر اتفاق والی اتنی کیفیت ملتی نہیں ہے لہذا ہونا یہی چاہیے کہ میٹھے بول کی ترکیب بنائیں کہ اچھا بولیں جو اسلامی بہنیں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے بچوں کے ابو کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہیں وہ اللہ سے ڈریں اور جو شوہر اپنی بیویوں بی کے ساتھ بچوں کی امی کے ساتھ جو بدسلوکی کرتے ہیں ان کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے میں اگر میل پڑھتا ہوں یہاں پر تو ایک بات ڈکلیئر ہو جاتی ہے یعنی وہ سننے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میل کس کی ہے اگر میں شوہر کی میل پڑھتا ہوں تو لام اس کے بچوں کی امی کو پتہ چلے گا کہ اس نے اٹھا کر میل مدنی چینل پر بھیج دی اور میرا سارا وہ معاملہ کھول دیا تو آپ کے گھر میں مسائل بڑھ سکتے ہیں اس طرح اگر اسلام بہن کا کوئی مسئلہ مجھ تک پہنچا ہے وایا پہنچا یا دارک, جس طرح بھی پہنچا اگر وہ پڑھتا ہوں تو ان کے لیے اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں بعض میلز مجھے آئی تھیں جن میں خاص دعا کے لئے کہا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ خاص امیر علیہ سنت اس معاملے میں ہمارے لیے دعا کروا دیجئے گا تو الحمدللہ للہ ان کے دل جوئی کے لیے اثراؤں گے میں وہ بھی کروا چکا اور جنہوں نے میل کی کہ میں ان کو ریپلائی دوں کہ ہاں میں آپ کی تفصیلی میل پڑھنے سکتا ہوں اور آپ اپنے جو کلوز میٹرس ہیں آپ کی جو کیفیات ہوا میل کریں گے تو میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں ظاہر ہے مدنی چینل بے شماہ رمضان مبارک کا جدول آپ کے سامنے ہے اس طرح میلس میں پڑھ نہیں سکوں گا اور آپ لکھیں گے کوئی اور پڑھے گا تو یہ بھی مناسب نہیں لگتا البتہ آپ کی میلس مدنی مدنی ڈاٹ مہک ایٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی اس پر آپ کی میلز رسی ہوئی بعض نے دل کھول کر حوصلہ افزائی کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے بہت حوصلہ افزائی کی دعاؤں سے نوازا اور واقعی ایسا لگا کہ آپ سلسلہ بڑی توجہ کے ساتھ دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں پیار کا اظہار کیا محبت کا اظہار کیا دعوت اسلامی کے ساتھ مدنی چینل کے ساتھ مدنی چینل کے سلسلوں کے ساتھ تو یہ اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ کہیں وہ میل کرنے والوں کو یہ نہ لگے کہ ہم نے میل کی اور ان کا اس کچھ بولتا ہی نہیں ہے ہماری میل اس کو ملی بھی کہ نہیں ملی جی مجھے میلس آپ کی ملی میں نے میلس کا مطالعہ بھی کیا ہے میلس پڑھی بھی ہیں اور اس کے متعلق جو مختصر سی وضاحت میں ٹھیک ٹھاک میل تھیں اور بعض بڑی طویل میل کرتے ہیں ایک بات یاد رکھیے کہ واقعی بہت زیادہ غم دکھ و پریشانیاں ہوتی ہیں اور آپ بڑا تفصیل سے لکھنا چاہتے ہیں لیکن ہر شخص تفصیلی میل پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا لہٰذا میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ بہت زیادہ تفصیل لکھنے کے بجائے اگر انتہائی مختصر کر کے دو چار لائنوں میں ٹاپکس لکھ گئے جائیں اگر آپ اپنے پرسنل پرابلمز مجھ سے شیئر کریں گے تو ڈیفنیٹلی وہ آہ پڑھنے کے حوالے سے میرے بس کی بات نہیں ہے آپ سمجھ سکتے ہیں ہر کوئی ہر بھی شعور اس بات کو محسوس کر سکتا ہے یہ صرف اس لیے آپ کو میں ایڈریس دیا ہے کہ سلسلے سے متعلق اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں اسی پرٹیکولر اس سلسلے سے متعلق اسی پرٹیکولر مدنی پھولوں کی مدنی میک سے متعلق کوئی آپ تجویز دینا چاہتے ہیں یا آپ کوئی ایسا چاہتے ہیں کہ اس ٹاپک پر بات نہیں ہوئی ہے اس موضوع پر بھی کوئی نہ کوئی بات ہو جائے تو اس کو پھر ہم اپنے اس میں شامل کرنے کی کوشش کریں تو البتہ ایک بار پھر عرض کر دو ان کچھ دیر میں امید ہے کہ ہمارے مفتی صاحب ہمارے ساتھ آن لائن ہوں گے برائے راست اور جو کچھ باب المدینہ کے بعد اسلام بھائی کو جو کچھ کنفیوژن ہوگی وہ ان شاء ابھی امید ہے کہ وہ کنفیزن کا کیا حل نکلتا ہے وہ ان شاء ہمارے مفتی صاحب بیان کریں گے تو اگر آپ پھر بھی میل کرنا چاہتے ہیں تو مدنی ڈاٹ مہک ایٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی اس میل ایڈریس پر آپ میل کریں اور موضوع سے متعلق میل کریں یہ میری مدنی انتجا ہے اور زیادہ آپ تفصیل لکھیں گے تو پڑھانا پڑھی نہیں جائے گی اور تفصیلی میل ہوگی تو آٹومیٹکلی شاید ہونا نہ جائے اس لیے آپ پھر برا بھی مت مانے گا کہ ہم کو ریپلائی یہ اچھا میری اس جو میں کہہ رہا ہوں اسے ہر میل کرنے والا اپنا ریپلائی سمجھ لے کہ اس طرح مطلب کہ ہمیں عمران نے مدنی چینل پر ریپلائی دے دیا کیونکہ ممکن ہے کہ آپ میل کرنے کے بعد انتظار کر رہے ہوں گے تو اسی کو میرا ریپلائی تصور کر لیجیے کہ یہ ریپلائی تھا اور تفصیل مت لکھیے گا برائے گا تفصیلی میل کھلے گی تو وہ آٹومیٹیکلی بھی دوسری میل کی طرف سوئچ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائیاں عطا فرمائے آمین بجاین نبی صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم ایک نیک شخص نے اپنی رفیقہ حیات یعنی بیوی بی کے لیے روئی خریدی کوٹن روئی جب گھر پہنچا تو وہ کہنے لگی کہ روئی بیچنے والوں نے آپ کے ساتھ خیانت یعنی ٹھک بازی کی ہے اس شخص نے عورت کو فورن طلاق دے دی اس آدمی سے جب اس کا سبب پوچھا گیا تو کہا کہ میں ایک غیرت مند انسان ہوں مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ بروز قیامت اگر روئی بیچنے والے اس گیبت و تہمت کی وجہ سے اس سے اپنے حق کا طلبگار ہوئے تو کہیں اہل معیشت یہ نہ کہیں کہ دیکھو فلاں کی بیوی سے روئی بیچنے والے اپنا حق مانگ رہے ہیں اس لیے میں نے اسے طلاق دے دی یہ ان کی کیفیت تھی لیکن ان کے جذبات تھے البتہ یہاں پر جو بات سمجھانا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کسی قوم یا محکمے کی گیبت کرنا مثلا کہنا کہ پولیس والے رشوت خور ہوتے ہیں یہ گناہوں بری گیبت نہیں کیونکہ محکمہ پولیس یا قوم یا گروپ کے اندر اچھے برے دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں البتہ کسی قوم یا محکمے محکمہ پولیس کے ہر ہر فرد کی برائی مقصود ہو تو ضرور قیمت ہے تو یہ جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں یہ عموماً تاجروں میں جو بزنس کمیونٹی ہے ان میں جو جیبتوں کے جو معاملات اور گیبتوں کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کے متعلق میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو کاروبار کرتے ہیں اس میں جو ایک دوسرے کے متعلق جو ہم سے جو گیبتیں ہو جاتی ہیں اور گیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اس لیے اس معاملے میں میں کچھ مثالیں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ تاکہ ہم قیمت سے بچ سکیں چنانچہ جو بھی اکایت بیان ہوئی ان سے وہ لوگ بالخصوص درس سے عبرت حاصل کریں جو بلا کسی مسلط شرعی بات بات پر تاجروں کی قیمت اور تہمت کے متعلق بلا تکلف اس طرح کے جملے کہتے رہتے ہیں اچھا جو ہی کال آ جائے براہ راست برائے کرم فوراً آپ کال کو مجھے دے دیجیے گا کیسے کس طرح کے جملے کہہ دیتے ہیں اس نے ٹھگ لیا یار ٹگی ہے ٹگی نہیں زیادہ مطلب ترکیب بنا لیتے ہیں ارے یہ گاہکوں کو لوٹتا ہے وہ نفع زیادہ لیتا ہے اس کا مال سب سے مہنگا ہوتا ہے یہ سب پی پیچھے بات ہو رہی ہوتی ہیں دھوکے باز ہے دھوکے باز ارے ملاوٹ کرتا ہے تول میں ڈنڈی مارتا ہے چپڑی باتیں کر کے کھا کو سا پھانس لیتا ہے بس پوچھو بات اور بہت لالچی ہے سب سے آخر میں دکان بند کرتا ہے اب آپ بتائیے یار یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو آپ بولو گے کہ بھائی جو ہم کہہ رہے ہیں وہ واقعی ایسا کرتا ہے واقعی کرتا ہے اب تو کی بت ہوئی کہ جب آپ یہ کلام بلا کسی حاجت شرعی بلا کسی مسلط شرعی کریں گے تو ظاہر ہے کہ کیسا کلام ہے غور کیجیے کہ یہ کیوں کہا آپ نے آپ کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے واقعی ایسا ہے تبھی تو غیبت ہوئی کہ جو برائی اس میں تھی اور وہ برائی آپ نے اس کے پیچھے پیچھے کی اور اس کی شرعن کوئی مصلیت نہیں ہے شرعن کوئی اجازت نہیں ہے تو غیبت ہی ہوئی نا اور اگر وہ عادت اس میں ہے ہی نہیں تو یہ تو بھوتان ہو گیا آپ نے کسی کو توہمت بندی کسی بہتان لگا دیا اور یہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے اگر کوئی مثال کے طور پر عموماً اس طرح کی چیزیں جو نا حسط کی وجہ سے بھی نکلتی ہیں کہ اس کا دکان زیادہ چل رہی ہوتی ہے اس کے بعد گھاس زیادہ آ رہے ہوتے ہیں اس کا بزنس پروان چل رہا ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں جناب یہ پتہ نہیں کہاں سے دو نمبر کا مال لے کر آ جاتا ہے بڑی چکری چپری چپڑی باتیں کر کے گھا کو پھنسا لیتا ہے دیر تک بیٹھا رہتا ہے اس کی برائیاں کر کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی صورت یہ مارکیٹ میں ڈیمیج ہو جائے لیکن یوں کو ڈیمیج ہونے کا سلسلہ رہتا نہیں ہے بولے حبی امی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستا اللہ وبرکاتہ جی مفتی قاسم صاحب کیسے ہیں آپ الحمد للہ اچھا آج وہ اعلان ہوا ہے کچھ خزان مدینہ میں افطار کے وقت تو آپ کی بھی غالباً بات ہو گئی ہے جی. آپ اس معاملے میں مفتی صاحب کیا وضاحت فرمائیں گے جیسا میں نے اس حوالے سے معلومات دی ہیں جو جن اسلامی بھائیوں نے اعلان کیا ہے ان سے بھی میری بات ہوئی ہے علم توقیق کے اس ٹائم میں ان سے بھی میری بات ہوئی ہے تو اس یہ ہوا ہے کہ ہمارا جو نقشہ ہے اس میں جو پرانے نقشے کے اندر ہمارا ٹائم ہے وہ لکھا ہوا ہے سات کے اٹھارہ منٹ اور اکیاون سیکنڈ جی جی یہ ٹائم جو ہے یہ کراچی کے اکثر و بیشتر جو میدانی علاقے ہیں یعنی بلند و بابا عمارتوں کے علاوہ جو ہمارے علاقے ہیں ان تمام علاقوں کو کفایت کرتا ہے ٹھیک ہے اور جو ہمارا اعلان ہوا ہے یہ اعلان ہوا سات بج کے انیس منٹ اور تیس سے لے کر پینتیس منٹ کے گھر پہ سات بج کے انیس منٹ تیس سیکنڈ یا پینتیس سیکنڈ تیس سیکنڈ پہ یعنی سلو ارکڑی کہا گیا اور پانچ سیکنڈ کے فاصلے پہ پھر وہ استعار کا اعلان استعار کا ہو چکا ہے اس کا اعلان ہوا ٹھیک ہے تو یہ یعنی جو ہمارا عمومی ٹائم ہے اس سے چالیس سیکنڈ کے بعد یہ اعلان اس کا کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور کراچی کے اعتبار سے پورے کراچی کے اعتبار سے جس میں یعنی ہمارا یعنی ساؤتھ نارتھ ایسٹ ویسٹ یہ پورا کراچی ساحلی علاقے اور یہ ہمارا کھارا کر اور ڈیفینس کلسٹن یعنی یہ تمام کے تمام کراچی کو کور کرتے ہوئے جو ہمارا مختار قائم ہے کہ جس پر یقینی طور پہ سب کا استار درست ہے وہ ہے سات بج کے انیس منٹ اور بیس سیکنڈ تو سات بج کے انیس منٹ اور بیس سیکنڈ جو ہے اس کے اوپر ہمارے پورے کراچی کی جو استاری ہے وہ درست ہو جاتی ہے اور جو ہمارا اعلان ہوا ہے وہ اس سے دس سیکنڈ لیٹ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج جو چینل اوپر اعلان ہوا اس کے مطابق پورے کراچی کے اندر تمام علاقوں میں جس کسی نے بھی استعاری کی ہے شرعی اعتبار سے اس کی استعاری درست ہے اور یہ پورا جو ہے نا وہ یعنی شرعی اعتبار سے اور ان میں کے اعتبار سے اس میں کوئی حرک نہیں کی ماشا اچھا یہ جو آ, ہمارا جو لیٹسٹ کیلنڈر آیا سات بج کے بیس منٹ سولہ سیکنڈ جو نیا محتاط ہے تو یہ تو مطلب ایک ایسا محتاط ہے کہ جس میں پھر بالکل ایک کنفرمیشن کی ہی صورت بن جاتی ہے لیکن جس نے بھی آج کے اعلان کے مطابق بھی افطار کیا جو فلاحان مدینہ میں ہوا اور آپ کا جو اعلان والے سے بھی ترقی بنی اس کے مطابق بھی باب المدینہ میں افطار کرنے والوں کی اس اعلان کے مطابق جنہوں نے افطار کیا ان, کی ان کے روزہ شرن درست ہو گیا جیسے جنہوں نے آج اعلان پر افطار کیا ہے اس کے اعتبار سے بھی پورے کراچی کے اندر افطار درست ہوا ہے اور وہ جو سات بج کے بیس منٹ سے اوپر والا آف فرمان ہے جو جی ہمارا جی وہ لیٹسٹ جو چھپا ہوا نقشہ ہے جی ہاں وہ یوں کہہ رہے کہ وہ محتاط ترین صورت ہے وہ جی جی جی تو وہ محتاط ترین صورت ہے اور عمومی طور پہ ہمارا اعلان اسی کے مطابق ہوتا ہے اور ہمیں اور ہمیں فالو بھی اسی کو کرنا چاہیے اسی, اسی, کو اسی کرنا میرے سنت اسی نے وہ اچانک ترکیب بنائی اور لیکن یہ کہ یہ جو اعلان جو ہوا سات بج کر انیس منٹ اور تیس سیکنڈ کے آس پاس تو یہ بھی ایک پورے شہر کو کور کر رہا ہے یہ پورے شہر کو کور کر رہا ہے اس میں جو ہے نا وہ اس میں جو نقشے کے اندر یہ ہے نا کہ اگر کوئی کثیر المنزلہ عمارت ہے کوئی 20 منزلہ عمارت ہے جیسے تو اس کے لیے احتیاطی چند سیکنڈ کا فرق ہوتا ہے تو یہ جو 40 سیکنڈ کے فرق سے جو اعلان ہوا ہے اس اعلان کے اندر وہ وہاں کے افراد بھی شامل ہو گئے اور ان کا بھی جو افطار ہے یہ جو 20 منزلہ 25 منزلہ بلڈنگ پر رہنے والے ہیں ان کا بھی افطار اس اعلان کے مطابق درست ہے اللہ تعالیٰ آپ کا جزائ خیر دے. بہت بہت شکریہ یقیناً ہمارے بہت بڑی ایک ناظرین کی تعداد جو باب المدینہ سے متعلق چونکہ ایک پرابلم تھا امید کرتا ہوں کہ ان کی تشویش دور ہوئی ہوگی اللہ آپ کو ان تمام تشویش دور کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو اجرتا فرمائے مفتی صاحب امین, بارد آمین, بارد آمین بارد السلام بارد علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے مدنی چلے کے وہ ناظرین جو افطار کے بعد اعلان کی بات تھوڑے بہت کنفیوژن کا شکار ہو گئے ہوں گے یہ ماشاء اللہ معام آپ زینشین آپ کے ہو گیا ہوگا کیا امیر سنت سے بات ہو سکتی ہے فل حبیب صلی اللہ امیر سنت کی زیارت کروا دیں السلام علیکم باپا انشاءاللہ کچھ دیر میں امیر علیہ سنت سے بھی ہم مدنی پل لے لیں گے بلکہ ایک کام کرتے ہیں میرے لیے سنت تھے اس معاملے میں مدنی پھول انشاءاللہ آج کے مدنی مذاکرے میں لے لیں گے تو مدری مذاکرہ بھی ضرور دیکھیے گا اور یہ ایک انفارمیٹک چیز ہے کہ جیسے جیسے جیسے آپ مدنی چینل پہ بار بار دیکھتے ہیں کہ جوں جوں قصیر المنزلہ عمارتوں کے حوالے سے وہ سورج ہی غروب ہونے کے جو احکامات ہیں اس میں فرق پڑتا ہے اور اس میں یہ ایک مطلب نارمل سی بات ہے اگر ہماری نالج میں یہ بات ہو اب آئی ہے تو یہ ہماری اپنی نالج کا پرابلم ہے نہ کہ یہ ایک علم کی بات ہے جو الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت بتائی جاتی ہے دعوت اسلامی کے تحت سکھائی جاتی ہے دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ اس کو سمجھایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو بھی خوب خوب برکت عطا فرمائے الحمدللہ اللہ سنت کا جو اس وقت وہ ایک جذبہ جو سامنے نظر آیا کہ فوراً آپ نے کوشش کی کہ کسی صورت مطلب کہ وہ چیز رک جائے اس وہ امیر کا جذبہ صد کروڑ مرحبا اور ہمارے مفتی صاحب کا پھر اس طرح آپس میں رابطہ کوآڈینیشن کر کے ایک پراپر بیس نکال کر ایک پراپر رزلٹ نکال کر ہم تک پہنچا دیا الحمد للہ اس سے یہ جو تھوڑے لمحے کے لیے جو کچھ ہوا اس میں یقینا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور اللہ تعالی ہمیں پروپ علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اچھا اب یہ چونکہ وہ گفتگو تو چل ہی رہی تھی اور آج ویسے ہی تھوڑی بہت تاخیر ہو چکی تھی کالز ہیں مفتی صاحب کی جو کالز تھیں ٹھیک ہے نا اچھا کال سنائیے السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج صاحب عبدالحزیز رتاری ماریپور باب المدینہ کراچی سے آئی صاحب کل کے دن الحمد للہ بہت سارے رسول احتکاف کریں گے تو آئی صاحب احتکاف کے لیے کیا کیا اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں یہ ارشاد فرما دو کچھ مدنی پوروی اشاعت فرما دوں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بنیادی طور پر جو اتفاق کے لیے جو آپ نے نیت کرنی ہے سب سے بنیادی نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے یعنی عبادت کی نیت اور اللہ کی رضا کی نیت ہوگی تو ثواب بھی پائیں گے اور ساتھ ساتھ پھر ہم نے یہ بھی احتیاط کرنی ہے کہ جو نیت کرنی ہے کہ میں اتقاف شب قدر کو پانے کے لیے کر رہا ہوں جو بنیاد جو بیس بنائی گئی ہے کہ اتقاف کریں تاکہ شب قدر ملے اب شب قدر ڈھونڈنی ہے اور ڈھونڈنے والے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ غافل اور لا لاپرواہ نہیں ہوتا بلکہ اگر کوئی شعر ڈھونڈنی ہوتی ہے تو اس کے اس ڈھونڈنے میں منحف ہوتا ہے تو بنیادی نیت یہ بنتی ہے پھر مسجد میں آؤں گا اعتکاف کی نیت کروں گا مسلمانوں کو سلام کروں گا سلام کا جواب دوں گا غم کی غم خاری کروں گا اس طرح کی بہت ساری نیت ہو سکتی ہے علم دین حاصل کروں گا پورے حلقوں میں بدنی مذاکروں میں شریک رہوں گا نماز با جماعت کا اہتمام کروں گا تکمیری اولا کا اہتمام کروں گا اور اس طرح کی نیتیں کی جا سکتی ہیں واللہ تعالی عالم عالم عز و اللہ, و صل اللہ تعالی عالم رسول یہ باپا کی طرف چلیں اگر آواز پہنچ رہی ہو تو مدینہ مدینہ جی باپا وزاحت ہو گئی آج الحمد الحمدللہ الحمد ہم کو تھوڑی تھوڑی آواز آئی پھر بند ہو گئی وضاحت ہو گئی الحمدللہ مفتی صاحب کی اور ساری وہ تفصیلات اور بات چیت ہو گئی مفتی صاحب براہ راست کال پر آئے تھے اور مفتی صاحب نے الحمدللہ للہ وضاحت کر دی کیونکہ اعلان جو ہوا وہ اعلان کی بھی, بھی وہ امام صاحب سے وضاحت لی گئی کہ اعلان کی کیا صورت تھی تو سات بج کر انیس منٹ تیس سیکنڈ پر صلو علی الحبیب کہا گیا اچھا اور یوں پین تو پانچ سیکنڈ کے ڈفرینس کا جیسے اعلان ہوا تو اس طرح جو سات بج کر انیس منٹ تیس سیکنڈ سے جو اوپر وقت جا رہا ہے یعنی سات بج کر انیس منٹ بیس سیکنڈ کے بعد جنہوں نے افطار کیا تو باب المدینہ کو یہ وقت پورا گھیرے میں لے لیتا ہے الحمدللہ تو یوں وہ اس کے مطابق جو آج اعلان ہوا اعلان کے مطابق بھی جنہوں نے افطار کی الحمد شرعن ان کا افطار درست ہو گیا چاہے اونچی عمارت والے ہو ہاں اونچی عمارت پر ہی تھا بابا وہ جو اٹھارہ منٹ اور اکیاون سیکنڈ تھا نا وہاں پرابلم تھا لیکن چونکہ اعلان جب ہوا تو وہ ساتھ بج کر انیس منٹ اور تیس سیکنڈ ہو چکے تھے تو یہ جو فرق آیا نا بیس سیکنڈ سات بج کے انیس منٹ بیس سیکنڈ کے بعد جو فرق آیا تو یہ کثیر المنزلہ عمارتوں کو بھی یہ فرق جو ہے نا وہ کور کر رہا تھا اچھا البتہ جو سات بج کے بیس منٹ اور سولہ سیکنڈ جو ہمارا احتیاطی وقت ہے یہ احتیاط ترین وقت ہے کہ اگر اسی پر افطار کیا جائے تو ہی مطلب کہ سب سے زیادہ انصب اور بہترین وقت یہی ہے تو یہ الحمدللہ للہ مفتی صاحب سے بڑا رہا ٹیلی فون پر وضاحت ہوئی اور مفتی صاحب نے ہمارے مدیجی ناظرین کو بھی جو حکم شریعت تھا وہ بیان کر دیا الحمدللہ للہ یہ ہمیں مدنی مذاکرے میں بھی کرنا چاہیے میں نے ابھی اعلان کیا بابا کہ انشاءاللہ اللہ مدنی مذاکرے میں بھی آپ سے مزید اس معاملے میں ہوگی تو ہمارے چینل کے ناظرین میں انشاءاللہ شاء مدنی مذاکرے میں شریک رہیں گے الحمدللہ. بابا اب میں آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں آپ اپنے دعاؤں میں آپ جو صورت وغیرہ پڑیں گے اور اس کا سر مدنی پھول دیں گے تو مدنی چینل کے ناظرین اب آپ سے برائے راست ہیں آئیے میرے سنوں کے ساتھ برائے راست شریک ہو جاتے ہیں علی الحبیب صلی اللہ